ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یدید کو ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یدید کو ارے دینب نے اس طرح سے اجاڑا یدید کو خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے ارے خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی دل فکاش ہے مارا یونی کو سلام کار سلا دکھی ہیرا ہو میں روشنی دینا دکھتی روشنی زینا مے روشنی, روشنی شبیر لے چلی میںبھی آم کرتی رہی تو کام بھائی نے سونپا تھا کام کرتی رہی سبھی حسین کبھی علی کی طرح یعنی دماغ کی دِت لیے کام خوب ہو جاتا جو آپ کا شریعت خروب ہو جاتا ہے مرا کب فت کا پاسبان رہا میرا وجود امامت کا پاسبان رہا قرآن پاک کی تیر کی شہادت ہے شیرے شبرو شبیر جناب پات مظہر کی بہو تسبیر مساحبیر کی لر جب چاہا مگر نہ ہو دیا خدا کے میں دینت کا گھر نہ ہونے دیا دوبارہ کھلیا خدا کے بیرداری کا ندی نیا بس سر نہ ہو داخت سے ہٹ گئی ہوتی سارے کو پنیا سے مٹ گئی ہوتی تمام بھی ہوتی محنت بھی دیر تھا پرانے پاک کے ہم راہ پٹ گئی ہوتی گھر میں سات زمانہ ہم رسو میں شوش تنگ کے ہیں زناب اصول تیرے ہیں کہ رہا گولی تن کبری آج سے کبھی کلی سارے پھول تیرے ہیں تجھ سجی محمد کی دلکشی بیان کا محتاج ذکر ہے تیرا ہر ایک ذکر کثرتاج ذکر ہے ذکر ہے تیرا ہے تیرے ذکر کی محتا ہر شد دو ہمیں جناب کر دو اتا یہ سر کی شاد مان کی ہے ہم کو بھی تمہاری